موم کے سلسلے میں یہ پڑھا گیا تھا کہ تیم کس وقت کیا جائے گا اور اس کے کتنے فرائض ہیں تیمم کس چیز سے کیا جائے گا آج اس کا بیان ہے. تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو زمین کی جن سے ہوگی اس سے تیمم جائز اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں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 جاتا رہا ہو یعنی اگر مٹی ہے اس پر نجاست پڑ گئی ہے اور وہ خشک ہو گئی تو خشک ہونے سے وہ مٹی تو پاک ہو گئی لیکن اسے تیمم درست نہیں ہے. تیمم کے لیے شرط ہے کہ ایسی مٹیوں کے جس پر نجاست اصلاً ہو ہی نہیں جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے اگرچہ نجاست کا اطر باقی نہ ہو تیمم نہیں کر سکتا باقی وہ جگہ پاک ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں تیمم کے حق میں یہ مٹی جو ہے گویا کہ تیمم کے لائق نہیں جس طرح مستعمل پانی ہوتا ہے ہوتا پاک ہے لیکن وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں ہوتا تو یہ مٹی بھی پاک ہے نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تیمم کے لائق نہیں یہ وہم ہو کہ یار کبھی نجیس ہوئی ہوگی یا ہو سکتا ہے کسی گائے نے اس پر پیشاب کر دیا ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس پر پیشاب کر دیا ہو سکتا ہے کوئی نجاست اس پر گردی یہ سارے کے سارے کیا ہے میں کوئی یقینی بات نہیں تو اس وہم کا کوئی اعتبار نہیں کبھی آپ نے سنا کہ جن سے زمین تیمم کس چیز سے کیا جائے گا جو زمین کی جنس زمین کی جنس کیا ہے تو یہ بھی سن لیجئے جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جن ہے اس سے تیمم جائز ہے اب اس کی مثال ریتا چونا سرما ہڑتال گندھک مردہ سنگ گیرو پتھر زبرجت فیروزہ عقیق زمرود وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو اگرچہ کہ ان پر غبار بھی نہ ہو پھر بھی ان سے تیمم جائز ہے کیونکہ زمین کی جنس ہیں کہ یہ اگر آگ میں ڈالی جائیں تو جل کر راکھ نہیں ہوتی پگھلتی نہیں ہے نرم بھی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ کیا کہلائیں گے چیزیں زمین کی جنس کہلائیں گے اگر وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جیسے کہ لکڑی ہے تو لکڑی سے تیم جائز نہیں ہوگا لیکن یہ اشیاء آگ میں جلنے سے راکھ نہیں ہوتی پگھلتی بھی نہیں ہے, نرم بھی نہیں ہوتی تو ان سے تیم جائز ہے کہ زمین کی جنس ہے تو گویا کہ یہ کیا کہلائیں گے زمین ہی کہلائیں گے اگرچہ ان پر مٹی کا غبار بھی نہ ہو پھر بھی ان سے تیمم جیسے کہ پیزان مدینہ کی زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے اس پر اس وقت بظاہر مٹی کا کوئی غبار نہیں ہے خاک نہیں اس پر کوئی لیکن یہ کیونکہ زمین کی جن سے اس کا تعلق ہے اس لئے اس سے تیمم جائز ہے پکی اینٹ چینی یا مٹی کے برتن جس پر کسی چیز کی رنگت ہو یہ بھی جن سے زمین ہی سے ہے گیرو یا مٹی یا وہ چیز جس کی رنگت ہے جن سے زمین سے نہیں ہے مگر برتن پر اس کا جرب نہ ہو تو ان صورتوں میں اس سے تیمم جائز اگر اس کا جرب یعنی اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ جسم جو بھی اس پر چیز ڈالی گئی ہے اگر اس کی تہ جمی ہوئی نہیں ہے اس پر تو بھی اس چیز سے تیمم جائز ہو جائے گا اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو اب اس کا جرم چونکہ برتن پر آ گیا اور وہ جو جرم ہے وہ جن سے زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے کوئی علیحدہ شہر تو اس بنا پر چونکہ اس کا جرم اس چیز پر آ گیا ہے لہذا اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا یہ تو تھا جن سے زمین اب غیرے جن سے زمین کیا ہوگی جو چیز آگ سے جل کر راک ہو جاتی ہو جیسے لکڑی گھاس وغیرہ ایک صورت یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو جیسے سونا چاندی تانبا پیتل لوہا وغیرہ جاتے ہیں جل کر راکھ نہیں ہوتی لیکن پگھل جائیں گی یا نرم ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گے زمین کی جنس سے نہیں کہلائیں گے ان سے تیمم جائز نہیں ہاں یہ دھاتیں, یہ سونا چاندی وغیرہ تانبا پیتل جو بھی دھاتیں ہیں یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگلائی نہ گئی کہ ان پر مٹی کے اجزہ ہنوس یعنی ابھی تک ہنوس کے معنی ابھی تک باقی ہیں تو ان سے تیمم جائز اب وہ جو کیا جا رہا ہے وہ اس مٹی سے کیا جا رہا ہے اس دھات سے نہیں کیا جا رہا تو مٹی کا اثر یعنی خاک کسی بھی چیز پر ہو جن سے, زمین سے ہو یا نہ ہو اس سے جائز ہے مثلا جیسے کہ یہ اسٹیل ہے اگر اس پر مٹی کا اثر ہو مٹی ہو اتنی مٹی ہو کہ اگر آپ اس پر کچھ لکھنا کہیں تو وہ واضح ہو جائے تو اب وہ تو تیمو ہم کر رہے ہیں وہ اس اسٹیل پر نہیں کر رہے بلکہ کس پر کر رہے ہیں؟ مٹی پر کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو چیز ہے جیسے پلاسٹک ہے ٹھیک ہے تو یہ پلاسٹک پر تیم جائز نہیں ہے کیونکہ آگ میں جل کر یا تو راک ہو جائے گا یا پگھل جائے گا یا نرم ہو جائے گا تو اس پر اگر مٹی ڈال دی گئی یا مٹی اڑ کر اس پر آ لگی تو اس مٹی سے تیموں جائز ہے اس پلاسٹک پر تیمم جائز نہیں ہے تو وہ مٹی اگر کسی انسان پر لگی ہوئی آپ کو کوئی اسلامی بھائی ہے وہ بےچارہ باہر سے آیا باہر مٹی اڑ رہی تھی یا بس میں اس نے سفر کیا تھا یا ٹرین میں سفر کیا تھا بغیر ایسی سی والی بس میں بغیر اے سی والی کوچ میں تو وہ مٹی اڑ رہی ہے اس کے چہرے پر لگی ہوئی اس کے سر پر لگی ہوئی اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے کپڑوں پر, ہاں پر کے تو تیم اس پر نہیں ہو رہا بلکہ تو وہ مٹی خاص کسی بھی چیز پر لگی اسے تیمم جائز ہو جائے گا تو یہی دھاتوں کا مسئلہ ہے کہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگلائی نہ گئی ہوں کہ ان پر مٹی کے اجزاء نوز باقی ہیں تو ان سے تیمم جائز ہے اور اگر پگلا کر صاف کر لی گئیں اور ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے ورنہ جائز نہیں تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے کن چیزوں تیمم نہیں ہو سکتا اب تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی سن لیجئے جن چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے یا غسل فرض ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا اب تیمم کیا تھا پانی پر قادر نہیں تھا پانی پر قادر نہ ہونے کی صورتیں کل بیان کی گئی مثلا بیمار تھا ٹھیک ہے ایسا بیمار تھا کہ اس کو پانی زرر کرتا ہے نقصان دیتا ہے تو اس نے اس بیماری میں تیمم کیا اب ظہر کی نماز میں اس نے تیمم کیا تھا اور نماز پڑھ لی اس نے پھر عصر کی نماز کا جب وقت داخل ہوا عصر کی نماز کا جب وقت شروع ہوا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ بیماری ختم ہو گئی تو پانی پر کیا ہو گیا یہ قادر ہو گیا تو پانی پر قادر ہو گیا تیمم اس کا گیا اب اس نے عصر کی نماز کے لیے رضو کرنا پڑے گا یا غسل فرض تھا تو غسل کرنا پڑے گا تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ غسل ضرر نہ پہنچے گا تیمم جاتا رہا اب تیمم اس کا ختم ہو گیا اب اس نے کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا یہ تیمم پر وسائل ختم ہوئے تیمم کب کیا جائے گا اس کی صورتیں بیان ہو گئی تیمم کے کتنے فرائض ہیں کتنے شرائط ہیں اس کا طریقہ پیچھے کل گزر چکا اسی طرح کس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے کس چیز سے نہیں ہو سکتا یہ آج ہم نے جان لیا یوں ہی تیمم کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے وہ بھی آج ہم نے جان لیا ہاں ایک تیمم آپ نے کیا جب تک آپ کا حضور باقی ہے اس وقت تک آپ نمازیں پڑھ سکتے جیسے ابھی آپ فجر کے وقت بیمار تھے آپ نے تیمم کیا اور آپ کی بیماری اگلے دن تک فجر تک آپ کا بجو اگر اگلے دن ڈبل بارہ گھنٹے برقرار ہے تو آپ چھ کے چھ نمازیں پڑھیں ایک ہی تیمم سے اس پہ ہم تیمم کرتے ہیں جی تو اکثر یہ پتا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ چلتے پھرتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ ٹرین رکتی نہیں ہے اور نماز جا رہی ہے اور اس پہ تیم کا کیا ٹرین میں تیمم کرنا تو بہت آسان ہے کہ ٹرین کے شیشوں میں دروازوں میں مٹی بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرین چل رہی ہوتی تو مٹی اوڑ کر اس پر آ رہی ہوتی ہے اور اگر وہ چلنے کے راستے میں اگر مٹی ہے تو اس سے بھی تیم کر سکتے ہیں اور اگر یہ وہم ہو کہ یہ لوگوں کے جوتوں کی مٹی نہ جانے پاک ہو نہ پاک ہو تو یہ وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی پکی چینی ہے پکی چینی کی ہے یا مٹی کے برتن ہے اس پر کسی چیز کی رنگت ہے اور وہ رنگت کیا ہے اس کا تعلق کس سے جن سے زمین سے گیرو کھر یا مٹی یا وہ چیز جس کی رنگت ہے جن سے زمین سے تو نہیں ایک چیز کیا بتائے کہ اس کا تعلق جو رنگت ہے اس کا تعلق بھی جن سے زمین سے اور دوسرا یہ کہ جن سے زمین سے اس کا تعلق تو نہیں ہے مگر برتن پر اس کا جرم نہیں یعنی وہ رنگت کی تہ اس کیرتن پر جمی ہوئی نہیں ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ یہ نا کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیل اسٹیل اس کو تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیں کہ یہ کیا ہے کوئی مٹی ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے ایسی چیز ڈال دی کہ جو جن سے زمین سے نہیں ہے اور اس کا جرم اس پر چڑھ گیا مثلا پلاسٹک ٹھیک تو پلاسٹک اس پر اگر لپیٹ دیا گیا اب اگرچہ کہ یہ مٹی ہے لیکن اس پر جو چیز لپٹی ہوئی وہ کیا ہے جن سے زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے اور ایسا اس نے تعلق قائم کر لیا کہ اس سے اس کا جرم وہاں قائم ہو گیا وہ گویا کہ جسم مزید ایک بن گیا ہے تو اب اس سے نہیں کر سکتا اگر اس کا جرم وہاں نہیں جمتا تو اس صورت میں سے تیم و جائز ہو جائے گا جی میں بیان کیا گیا ج... ج... وہ چیز جس کی رنگت جن سے زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو تو ان صورتوں میں تیم مجھ سے جائز ہو جائے گا اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر آ جائے یعنی اس کا جسم برتن کے اوپر آ جائے تو برتن نیچے ہو گیا اس کا جسم اوپر آ گیا تو اس صورت میں اسے تیمم جائز نہیں ہوگا کل ایک سوال ہوا تھا فائدہ کے بارے میں تو تین دن ہم نے قافلے میں گزارے دو دن کی نمازیں وغیرہ سب پڑھی لیکن تیسرے دن پانی مشین یعنی خراب ہو گئی اور پانی نہیں آ رہا ہے ہی نہیں پانی تو تیسرے دن کی ہم نے نمازیں تیمم پڑھ کے کر دی تو ان کا فیادہ چوتھے دن کریں گے یا تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا اعادہ کریں گے یا نہیں کریں گے اسلامی بھائی جواب دیں گے نہیں کریں گے اعادہ کس کس نماز کا کریں گے جو تیمم سے پڑھی گئی ہو وقت تنگ ہو گیا اس صورت میں تیمم کیا یا پانی تلاش کیے بغیر تیمم کیا اور پانی پھر مل گیا تو اس صورت میں وہ جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا اعدادہ ہوگا باقی کسی بھی تیموں سے جو نماز پڑھے اس کا ارادہ نہیں ہے چاہے وقت کیوں نہ چاہے وقت وقت تاخیر تاخیر نہ نہ کچھ بھی ہو جائے اصول اصول ہے یہ اصول اس کو یاد رکھ لیجیے دیواروں پہ جو رنگ ہوتا ہے اس سے دیوار تو ایک جسم زمین ہے لیکن جو رنگ ہوتا ہے کیا وہ بھی جسم زمین ہوگا ہاں وہ بھی جسم زمین ہی کہلائے گا اس طرح ماربل جو ہے اس پہ مختلف کیمیکل لگا کے پالش وغیرہ کر کے کیا جاتا ہے یہ بھی جس میں زمین کیا رہا نا, ہے؟ یہ اتر جاتے ہیں. سیمنٹ یہ صرف چمک ہوتی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے سیمنٹ سیمنٹ بھی جن سے زمین ہی ہے کیونکہ وہ آگ میں اگر اس کو جلایا جائے تو جل کر راکھ نہیں ہوگی نہ پگھلے گی نہ نرم ہوگی تیمم کا طریقہ یہ کہ دو مرتبہ ہاتھ زمین کی جنس یا مٹی پر مارے جائیں کتنی مرتبہ مارے جائیں گے اچھا پہلی شرط جو اس کی ہے وہ نیت نیت کر لیں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیم کر رہا ہوں اتنی نیت کافی ہے تو آپ نے نیت کرنے کے بعد زمین کی جنس پر ایک مرتبہ ہاتھ مارا ہلکا سا ہاتھ مار دینا ہے کوئی اتنا کر کے رکھ دینا ہے بس یہ ہاتھ مار کر پھر آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے چہرے پر کس طرح پھیریں گے وہ ساری احتیاطی پیچھے گزر چکی پل کے بال بھاؤں کے بال یا آنکھ کا حصہ نیچلے والا حصہ اس طرح یہ پٹی کا حصہ یہ داڑھی یہ ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ ہوٹوں کے نیچے کا حصہ یہ مونچھوں کا حصہ ان سب پر ہاتھ آپ کا وہ پھر جائے یہ ساری احتیاطیں کل بیان ہو چکی یعنی جو جو احتیاط غسل وزو میں تھی وہ احتیاط یہاں تو ہیں ہی اس کر مزید تیم میں جاری رہیں گے داڑھی ہے تو خلال بھی کر لیں یہ ہو گیا آپ کا ایک مرتبہ یعنی چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا اب دوبارہ ہاتھ ماریں گے اسی جن سے زمین پر یا مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد اب ایک مر... اے... اے... الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر وہ ہاتھ پھیر لیں گے اور سیدھا ہاتھ یہ اپنے الٹے ہاتھ پر پھیر لیں گے اس کا ایک طریقہ تو یوں آسان ہے کہ یہ پورا کا پورا ہاتھ جو ہے نا اس پر آپ پھیر لیں ٹھیک ہے یہ ہتھیلی رہنے دے یہ والا حصہ اور یہ والا بھی یوں پورا کا پورا اس پر پھیل لیں اور پھر یہ ہتھیلیاں آپس میں ملا کر انگلیوں کا خلال بھی کر لیں یہ تیمن ہو گیا لیکن مستحب یہ ہے کہ یوں کیا جائے ہاتھ مارنے کے بعد یہ تین انگلیاں جو ہے نا یہ انگلیوں کا جو یہ والا حصہ کہلاتا ہے ہتیلی سے اوپر والا حصہ ہتیلی کو چھوڑ دے باقی یہ انگلیوں والا حصہ انگوٹھا الگ رکھے اس کو آپ انگلیوں کے سرے سے لگا لیں الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سیدھے پر لگ جائیں ٹھیک یہاں سے اس کو مس کرتے ہوئے یہ تک لے جائیں ٹھیک ہے اب جب اس کو یوں سیدھا کر لیں ہاتھ کو اور اب یہ حصہ ہتھیلی والا اس کو لگاتے ہوئے یہاں تک آ جائے ٹھیک ہے گٹے تک بس کلائی تک آگے نہ جائیں اب یہ والا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر اسی طرح کرتے ہوئے لے جائیں اور یہاں واپس لے آئیں گٹے تک اب یہ دونوں ہتھیلیاں رہ گئیں ان کو آپس میں ملا کر یوں مسا کر لیں خشک کا مسا کر لیں اور انگوٹھے سے انگوٹھے کا مسا کر لیں انگلیوں کے کھائیاں اچھی طرح خلال وغیرہ کر لیں تاکہ کھائیوں پر بھی ہاتھ پھیل جائے یہ مستحب طریقہ ہے اگر کسی نے صرف یوں بھی کر لیا نا اچھی طرح ہاتھ پھیرے تو بھی اس کا تیمن ہو جائے گا صلو سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارا مدین مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے عز و جل ایک اور چیز جس کا تعلق بھی مسحا ہی سے ہے اس کے بارے میں بھی چند باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں اس کو بھی توجہ کے ساتھ سن لیجئے خصوصاً سردیوں میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے شریعت متحرہ کی جانب سے ایک رعایت یہ دی گئی ہے ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے موزے پہنے ہوئے ہیں وہ کون سا موزہ ہے اس کے شرائط یہاں آگے بیان کیے جا رہے ہیں وہ موزہ جو شرائط کے مطابق اگر کسی نے پہنے ہوئے ہیں تو وزو میں بجائے پاؤں دھونے کے ان موزوں پر ہی مساق کر لے گویا کہ اس نے پاؤں اپنا دھو لیا موزہ اتار کر پاؤں دھونے کی اس کو حاجت نہیں ہے بلکہ اسی موزے پہنے ہوئے پر اپنا گیلا ہاتھ ایک طریقہ بتا اس طرح پھیر لے اس کا پاؤں گویا کہ دھل جائے گا تو وہ موزے پر مساح لاتا ہے وہ موزے پر مساح کب ہوگا کس صورت میں ہوگا اور وہ مساح کب ختم ہوگا کیسے ختم ہوگا موزہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے ضروری مسائل ہیں اس کو یہاں سن لیجیے آپ جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مساح نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر غسل فرض ہو گیا تو وہ مساح نہیں کر سکتا اس کو پاؤں دھونے ہی پڑیں گے اچھا مسح کے حکم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں یعنی جس طرح مردوں کو مساح کرنے کی اجازت ہے اسی طرح عورتوں کو بھی مساح کرنے کی اجازت ہے عورتیں مسا کر سکتے ہیں لیکن عورت پر بھی اگر غسل فرض ہے تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے پاؤں دھونے پڑیں گے تو عورتیں بھی مسا کر سکتی ہیں اب مساح کے چند شرائے نمبر ایک موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں یعنی اتنے لمبے موزے ضرور ہوں کہ ٹخنے کیا ہو کے تک کم از کم ٹخنوں تک وہ موزے ہوں ٹخنوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دو ایک انگل کم ہو ایک دو انگل کم ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا انیس بیس کا فرق ہے جب بھی چل جائے گا جائز درست ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایڈی نہ کھلے ایڑی کھلی ہوئی نہ ہو نمبر دو دوسری شرط پاؤں سے وہ موزا چپٹا ہوا ہو اس طرح کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے ایسا موزا ہو اگر اس کو پہن کر چلنے پھرنے میں دشواری ہے تو شرط نہ پائی گئی تو اس پر مسا بھی نہیں ہو سکتا تیسری شرط چمڑے کا ہو وہ موزہ کس کا ہو چمڑے کا ہو اچھا یہ بھی رعایت ہے کہ چلو پورا چمڑے کا نہیں ہے تو صرف تلا جو نچلا حصہ ہے اس کا جو چلنے کی صورت میں زمین پر لگتا ہے حصہ وہ حصہ کسا ہو وہ چمڑے کا ہو اور باقی کسی اور دبیس چیز کا ہو موٹا کپڑے کا بھولے کسی بھی اور چیز کا ہو تو یہ بھی کام چل جائے گا جیسے کرمچ ایک دبیس چیز ہوتی ہے اوپر کا حصہ کرمچ کا بنا ہوا نیچے حصہ چمڑے کا بنا ہو تو یہ بھی موزہ مسا کے لیے کام آئے گا ہندوستان میں ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں جیسے کہ سردیوں میں عموماً پہنے جاتے ہیں ان پر مسا جائز نہیں کیوں جائز نہیں ہے کون بتائے گا یہ چمڑے کا نہیں ہے یہ موزہ چمڑے کا نہیں شرط کیا ہے بتائی گئی ہے موزہ کس کا ہونا چاہیے چمڑے کا ہونا چاہیے نہ اس کا تلا چمڑے کا ہے نہ اور کوئی چیز ایسی, ایسی ایسی تو ان موزوں کو اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے جیسے آج کل یہاں وہ موزے مل رہے ہیں بآسانی چمڑے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ابھی بھی بات اسلامیہ ہو سکتا ہے پہنے کو چوتھی شرط وہ موزہ جس پر مسا کرنا اس کے لیے جائز ہے وہ وزو کر کے پہنا ہو ٹھیک ہے جی یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے حدث یعنی بے وضو والا کوئی معاملہ ہو گیا ہری خارج ہو گئی خون نکل گیا یعنی وضو ٹوٹنے کا کوئی عمل پایا گیا اس کو کیا کہہ دیں گے حدث تو پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص کیا ہو با وزو ہو خواب پورا وزو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے بعد میں وزو پورا کر لے تو ان تین لائنوں کا خلاصہ یہ کہ جیسے ابھی وزو نہیں ہے ٹھیک ہے اور موزہ پہن لیا اب نماز کا وقت ہوا تو یہ شخص یہ چاہے کہ اب میں موزے پر مساح کر لوں تو کیا یہ مساح کر سکتا ہے موزے پر نہیں کر سکتا شرط کیا تھی کہ موزہ کس وقت پہناؤ وضو کے بعد پہناؤ اس نے تو وضو سے پہلے پہن لیا تھا اچھا اب اس نے وضو کر کے موزہ پہن لیا اب خا اس نے ترتیب سے وضو کیا ہے نہ کیا ترتیب سے وضو کیا ہے پہلے منہ دھونا ہاتھ دھونا یہ ترتیب جو ہے اپنی پیچھے جو وضو کے بیان میں گزری اس ترکیب سے کیا یا پہلے اس نے پاؤں ہی دھو لیے پھر موزہ پہلے خواب کسی بھی صورت میں اس نے وزو کر لیا بارہ اور موزہ پہن لیا اب زہر کی نماز کے لیے وزو کیا تھا موزہ پہن لیا عصر کی نماز کا وقت ہوا اس کا وزو ٹوٹ گیا تھا اب اس نے وزو کرنا چاہا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو موزہ اتارنے کی حاجت نہیں یہ بغیر موزہ اتارے بھی یہ پاؤں پر صرف مسا کر لے اس کا وزو مکمل ہو جائے گا باقی ہاتھ منہ وغیرہ پر پانی تو بہانا ہوگا لیکن پاؤں پر پانی بہانے کی رعایت ہے کہ بجائے پاؤں دھونے کے اس موزے پر کیا کر لیں مسا کر لیں تو بہار مسا اسی صورت میں کر سکے گا یہ جو شرط بیعت کی جا رہی ہے کہ بوزہ اس وقت پہ نہ ہو کہ اس پہننے سے پہلے یہ بندہ وضو کر چکا ہو اور اب اس کو جب وضو کی حاجت ہو تو اب اس پہنے ہوئے موزے پر ہی یہ گیلا ہاتھ پھیر دے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا باقی ہاتھ میں وغیرہ دھو لے تو چوتھی شرط یہ کہ وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں یہ شخص کیا ہو باوضو خواہ پورا وضو کر کے پہنا ہو یعنی پورا وضو کر لیا مکمل پھر اس کے بعد پہنے یا یوں کر لیا کہ پہلے اس نے پاؤں دھو لیے اور فوراً موزے پہن لیے یہ بھی سورت جائز کہ اس نے وضو ترتیب سے نہیں کیا لیکن وضو تو کر لیا نا بعد میں تو اس صورت میں بھی اب جب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہے یا وضو ٹوٹنے کی صورت میں وضو کرنا چاہے تو منہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ پاؤں پر اس کو پانی بہانے کی ضرورت نہیں پاؤں پر صرف کیا کر لے اس موزے پر مساح کر لے وضو اس کا مکمل ہو جائے گا ایک اور مدت کے اندر ہو اس کی مدت کتنی ہے مدت مقیم کے لیے ایک دن رات یعنی پورے ڈبل بارہ گھنٹے اور مسافر کے واسطے تین دن تین رات مدنی قابلوں میں سفر کرنے والے کو رعایت ہے مسافر بن جاتا حکومت جو مطلب اپنے آبادی سے تقریباً ساڑھے بانوے کلو کے مسافت پر چلا گیا موزہ پہن لیا اس نے کے بعد. تو اب اس کو کتنے دن تک شریعت ریاست تین دن تک رعایت سے یہ کام <تصفيق> تو ایسا ہے کہ جس طرح ہم یہ پتا تھا نا کہ آج ہم نے صبح آٹھ بجے سے پہلے ناشتہ کرنا ہے نے رات کو اتنے بجے سو جانا ہے نے کاروبار یہ کرنا ہے تو یہ بھی ہمارا معمول ایسا ہو کہ ابھی ہمیں بالکل آنکھ بند بھی ہونا بالفرض تو بھی یاد ہم مجھے فلا تاریخ کو قافلے میں سفر کرنا تو کب قافلے میں سفر کرنا ہے سترہ اٹھارہ اور انیس ذیل ان شاء اللہ تو مسافر کے واسطے تین دن اور تین راتیں ہیں اور مقیم جو مسافر نہیں اس کے لیے ایک دن کی رعایت ہے اب یہ تین دن اور تین راتیں کب شمار ہوں گی یا جو مقیم ہے اس کے لیے ایک دن کب شمار ہوگا وہ سن لیجئے موزہ پہننے کے بعد اس شخص نے وزو کر لیا موزہ پہن لیا پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے مثال بھی دے رہے ہیں مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا فجر کی نماز کے لیے وزو کیا اور موزہ پہن لیا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا اب اس کا وضو کب ٹوٹا زہر کے بعد مسئلہ سمجھ وضو ٹوٹ گیا تو مقیم دوسرے دن کی زہر تک یعنی اگلے دن جیسے آج اگر موزہ پہنا تھا فجر کی نماز کے وقت وضو کرنے کے بعد اور ایک بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب آج پی رہے تو منگل کے ایک بجے تک یہ جب جب وضو کرنا چاہے گا اس موزے پر کیا کر لے گا مزہ کر لے گا اور مسافر کب تک کر سکتا ہے منگل بدھ جمعرات تک اس کے لیے تین دن تک یہ رعایت ہے تو مقیم دوسرے دن کی زہر تک مسا کرے اور مسافر چوتھے دن کی زہر تک مسا کرے اس کے لیے شریعت کی جانب سے رعایت ہے اب مقیم اور مسافر کا حکم آپ نے سن لیا لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ مقیم ایک حالت میں ہوتا ہے پھر دوسری حالت میں مسافر بن جاتا ہے پہلی حالت میں مسافر ہوتا ہے دوسری حالت میں مقیم بن جاتا ہے مثلا کسی نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں سے جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا کہ آج تین دن پورے ہوئے اب گھر کی طرف چلتے تربیت گاہ میں آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتے تو وہاں سے چل پڑے اب اس نے اسی دن وضو کر کے موزہ پہنا تو جس وقت موزہ پہنا تو اس وقت کیا تھا لیکن جب یہاں پہنچا تو کیا بن گیا مقیم بن گیا تو حالت بدل گئی نا اسی طرح جس نے اقامت کی حالت میں پہنا تھا یعنی آج پینا تھا اور ابھی اس نے قابل میں سفر کر لیا تو یہ کیا بن جائے گا مسافر بن جائے گا تو حالت بدل کے تو حکم بدل جانا چاہیے تو سنیے آپ مقیم کو ایک دن رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا ٹھیک ہے تو ابتدائے حدس سے تین دن تین راتوں تک مساح کر سکتا ہے جیسے آج صبح فجر کی نماز کے لیے بزو کیا اور موزہ پہن لیا زور کی نماز میں فیضان آیا کسی اس پر نے کوشش کی ہاتھوں کافلے آت کے لیے تیار ہو گیا وہ چل پڑا اس کو ایک بجے ہاں ویزو ٹوٹ گیا تھا اس کا تو اب تھا تو پہلے موقف منگل کو اس کا یہ مدت پوری آنے والی تھی لیکن اب یہ مدت کب تک چلے گی اب اس کی مدت چلے گی تین دن تک چلے جائے گی جب سے اس کو حدث واقع ہو اس وقت سے تین دن شمار کیے جائیں گے تو مقیم وہ ایک دن پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو حدث سے جب سے اس کو حدث واقع ہو جب سے اس کا وزو ٹوٹنا پایا گیا تین دن تین رات تک بسا کر سکتا ہے اور اگر مسافر تھا اور اس نے اقامت کی نیت کر لی پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اگر ایک دن رات پورا کر چکا ہے ایک دن رات اس کا پورا ہو گیا ہے تو اس کا مسا جاتا رہا اب اگر وضو کرے گا تو اس کو پاؤں دھونا فرض ہو جائے گا اور اگر نماز میں تھا نماز میں اس نے اقامت کی نیت کر لی تو نماز بھی جاتی رہی ہے کسی اسلامی کا مطلب ہے کہ ذہن بن گیا کہ یار اب نہیں میں نے رہنا ہے پندرہ دن سے زیادہ تو مقیم بن گیا ظاہر مقیم بن گیا تو اس کا وہ پیریڈ مکمل ہو چکا تھا تو اس لیے وہ نماز میں بھی ہوگا تو نماز بھی اس کی جاتی رہے گی نماز ٹوٹ جائے گی فاسد ہو جائے گی وضو کر کے دوبارہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی اور اگر چوبیس گھنٹے پورے نہ ہوئے تھے یعنی ڈبل بارہ گھنٹے اگر اس کے نہیں ہوئے تھے ایک دن ایک رات کی مدت بھی پوری نہ ہوئی تھی تو جتنا مدت ابھی باقی ہے چار گھنٹے باقی ہیں پانچ گھنٹے باقی ہیں دس منٹ باقی ہیں تو وہ مدت پوری کر سکتا ہے ابھی اس کے لیے ٹائم ہے کوئی موزا ایک اور شرط کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو یہ بھی شرط ہے کہ کوئی موزا پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو اس سے مراد یہ کہ چلتے میں تین انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو اور اگر تین انگلی پھٹا ہوا تو ہے اور بدن تین انگل سے کم دکھائی دیتا ہے چلنے میں تین انگل نہیں دکھائی اگر دے اگر دیکھے تین انگل پھٹا ہوا ہے لیکن چلتا ہے تو تین انگل نہیں دکھائی دیتا تو بھی صورت میں اس موزے پر مساح جائز ہے اور اگر دونوں تین تین انگل سے کم پھٹے ہوئے یعنی دونوں موزے تین تین انگل سے کم پھٹے ہوئے ہیں اور مجموعہ دونوں کا مجموعہ کتنا بن رہا ہے تین انگل یا اسے جائز تو بھی مساح اس پر کر سکتا ہے سلائی کھل گئی جب بھی یہی حکم ہے اگر وہ موزے کی سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے یعنی تین انگل سے اگر کھل ز... گیا اس سے زیادہ کھل گیا تو مسا نہیں ہو سکتا اور اگر تین انگل سے کم کھلا ہے تو اس پر مسا ہو سکتا ہے اسی طرح ہر ایک میں تین انگلی سے کم ہے تو بھی یعنی کچھ ادھر سے سلائی کھل گئی کچھ اس طرح سے سلائی کھل گئی تو دونوں کا مجموعہ اگر تین انگل سے تین انگل کے برابر زیادہ ہے تو اس پر مسا نہیں ہو سکتا تین انگل سے کم ہے تو اس پر مسا ہو سکتا ہے تین انگل سے کم ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارا مقصد کیا ہے یہ جتنے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں نا رزو کے غسل کے یہ گویا کے میں مدنی ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں اس طرف یہ گویا کے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کر لیں ہر ماہ کم از کم تین دین کے لیے سفر کر لیں گے نا انشاءاللہ تو ان مسائل کا ہر اسلامی بھائی کو پریکٹیکل ہو جائے گا اور یہ مدنی قافلہ گویا کے ان مسائل کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کے لیے مدنی قافلہ بہترین ذریعہ ہے اس اس پر آپ میں توجہ فرمائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا اقامت کی نیت کا مسئلہ ہے کہ مسافر نے دوران نماز خیال کیا تو کیا صرف خیال آنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو اقامت کی نیت اگر اس نے کر لی یعنی یہ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اس جگہ پر پندرہ دن سے زیادہ رہنا ہے تو یہ مقیم ہو گیا اب مثلا کوئی فلاح بھائی یہاں سے اندرون ایس ان قابل میں سفر پر گیا حیدرآباد چلایا گیا مثلاً حیدرآباد کراچی سے مدت مسافت پر ہے وہاں اس نے سفر کیا تین دن وہیں رہا پھر اس کا تیسرے دن یہ ذہن بن گیا کہ یار میں یہی مسجد میں پندرہ دن رہوں گا یا فلاں میرا بھائی رہتا ہے میں پندرہ دن اسی کے پاس ابھر رہوں گا یا اس سے زیادہ رہوں گا تو اب اس نے بالکل وہاں پکا ارادہ کر لیا خیال آنا نہیں نیت اپنی گویا کے جمالی کہ میں نے اب پندرہ دن سے زیادہ یہاں یہی رہنا ہے جیسے کہ اسلامی بھائیوں کا جو کراچی کے ان کا زین ہے کہ ہم ہمارا مرنا جل کراچی میں مقیم کی حیثیت سے جو مرکز اولیا والے ان کی نیت ہے جو ملتان والے ان کی نیت ہے جو جو جہاں رہتا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اب یہیں رہوں گا اپنے گھر میں جس طرح نیت ہوتی ہے اگر اس نے ویسی نیت وہاں کر لی کہ اب میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ یہیں رہوں گا تو یہ بن گیا مقیم اس صورت میں اس کی مدت مسافت کیا ہو جائے گی وہ جائے کہ ختم ہو جائے گی تین دن کو جو اس کو شریعت رعایت دی تھی وہ اگر پوری ہو چکی تھی تو, تو ہو گئی اور اگر پوری نہیں ہوئی تھی یعنی اب مقیم والا حکم اس پر لگ جائے گا اس صورت میں اگر پورے ڈبل بارہ گھنٹے گزر چکے تھے اور اس نے نماز کی حالت میں یہ نیت کی بال فرض تو اس کی نماز بھی گئی کیونکہ اس کا موزے کا مساخ جو تھا اس کا پیریڈ ختم ہوا تو پاؤں دھلا نہیں تھا تو ایک فرض نہ وضو کا رہ گیا نا تو ویزو کا اگر ایک فرض رہ جائے گا تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی نیت اس کی ہونی ضروری ہے خیال نہیں پیچھے بیٹے سے بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری